اندیا اصل گوہے بھیڑ چودن جڑا کو بیٹھن وہ بیٹھ چود کسے بن کے گھوڑے دا سرن جو پتہ پتا پتا تے اوتے کھالے کتی کتی بیا پتا نواں فرون نال ٹکر لینا والے نالے میں تو بچانی نالے کیناں میں فرونا مکھاون چلیاں تینوں ظلم <سلام> کر رہے نہ ظلم <سلام> کی اخیر کی اللہ پادری صاحب کا فتوا میرے دیا جا شریف نہیں ہوا مففرت نہیں ہوا <تصفح> <skrana> <تصفح> <تصفح> <tankal> کا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 سے حرام ہے صل علی امام ابو بکر صدیقอัลلہ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 نارا میرے نارا نہ بالکل <تصفيق> کردا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 اینا دا کی قصورت میں آخری پھر شمر امام شمر قاتل بنیا امام حسین دا پھر توارڈنس دیکھتے یدید دا اس کی حسین شمرتے جنتی ہوتی کھوٹا جو ہے سارے نگاہ میں دراؤں جانمی سلے سارے جنتی وینا مراد مردودہ یہ بھی چوت پہلے جانم بھی تھی کہ سوارا دا پچھائے مران تو کیوں اے دے آنکھے لگائیں بالکل فارمی اپنی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 یہ بس ہے ٹرانسپورٹر ہیں انہیاں بسائیں دے تقدیر ہے یہ پچھلا جڑا ہوا ہے نا اس کا نام ہے کیوستر ہے اے اوہڑا مارکیٹ لوکی مارکیٹ وہ پسٹ بردے در پانی ہے جس ناما ہے زنا یہ پہ پہلے ہوتے ہے نا میں اتنا زنا زندے ہاں آپ بلتا ہے آپ بہت سرین کہنے کہنے کہنے بہت سرین شاہی کہنے آپ کالوان وہ چلا ساری ساری کا۔ ہاں؟ لگا کو والا سے پیسان نبی سرکار جنا گاہ سارے جماعت کہ حضور نموز بللہ احمد دالہ گھر ہی ایک کلا ہے شیئے کلا کلا ہے صاحب کلا ہے کلا کلا ہے کلا ہے اسپائیلی وقت رہاہاں پہنچ کلا ہے یعنی یہ سے کل نبی سہید اگر در جنات اللہ تعالیٰ سہید اللہ تعالیٰ سکل آرہی نہیں کرا سکے نبی سہید اللہ تعالیٰ نموز بللہ احمد دالہ جب انسان وزہید جو دو جو صلح کراویاں تو وہ کراویاں خالق خالق تعالیٰ صلح نہیں کرائی کسی جنہاں کراویاں نیے جو بقی یہ اونی زیادی میں بابے ٹوک جائے گی